اس موضوع پہ گزشتہ کئی دنوں سے گفتگو ہو رہی ہے کتاب کے مولف نے بہت سے آداب واضح کیے ہیں بہت سے آداب ذکر کیے ہیں مثال کے طور پہ یہ کہ دین کا علم لینے والے کی نیت خالص ہو دین کا علم اس لیے لے تاکہ اللہ تعالی راضی ہو جائے دوسرے نمبر پہ دین کا علم اس لیے لے تاکہ اپنے آپ سے اور دوسروں سے جہالت کو دور کر سکے تیسرے نمبر پہ دین کا علم اس لیے لیا جائے تاکہ شریعت کا دفاع ہو سکے اور چوتھے نمبر پہ طالب علم کو چاہیے کہ اپنے علم پہ عمل کرے اور پانچویں نمبر پہ یہ کہ جو اختلافی مسائل ہیں اور جن کے پیچھے واضح طور پہ کو عیت یا کوئی صحیح حدیث نہیں ہے ان میں طالب علم کا سینہ خوشادہ ہونا چاہیے اور اس کے بعد انہوں نے بیان کیا تھا کہ طالب علم کو چاہیے کہ وہ جب دین لوگوں تک پہنچائے تو اس معاملے میں وہ حکیم ثابت ہو حکمت سے کام لے اب آٹھویں نمبر پہ کتاب کے مولف کہتے ہیں اَيَّكُونَ طالب عَلَى الْعِلْمِ علم کو چاہیے کہ علم سے منقطع نہ ہو علم سے یہ نہ کہے کہ ایک سال میں نے قرآن پاک کا ترجمہ لگانے میں صرف کر دیا ہے اب میں صبح کی نماز کے بعد سویا کروں گا بہت مشکل ہے فجر کے بعد کلاس اٹینڈ کرنا ڈیلا نہیں ہونا چاہیے اکتانا نہیں چاہیے سستی نہیں کرنی چاہیے مرتے دم تک دین کا علم لیتے رہنا ہے کب تک مرتے دم تک دین کا علم لینے کی کوئی عمر محدت نہیں ہے دنیاوی علم کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈگری لے لی وہ ڈگری لے لی بات ختم ہو گئی لیکن دین کا علم مرتے دم تک جاری و ساری رہے گا آخری دن جس دن فوت ہونا ہے اس دن بھی آپ کسی علم کی جگہ میں ہوں صبح آپ نے قرآن کے کسی درس میں حصہ لیا ہو قرآن پاک کی ترجمہ کلاس میں حصہ لیا ہو یا آپ اس دن بھی کوئی قرآن پاک کی صورت یاد کر رہے ہوں یا اس بھی آپ نبی علیہ السلام کی بتائی ہوئی کو دعا یاد کر رہے ہوں یا کسی کو یاد کروا رہے ہوں کسی کو پڑھا رہے ہوں یعنی کہ دین کے علم سے آپ کا رابطہ آپ کا تعلق آخری وقت تک رہنا چاہیے چناتے کتاب کے مولب کہتے ہیں اے علیہ لا ولا یمل کہ آپ علم پہ ڈٹے رہیں علم سے منقطع نہ ہوں اور اس سے اکتانا بھی نہیں ہے بل یقین مستمر چالم ہی بے قدر جتنی اللہ نے ہمت دی ہے جتنی اللہ نے طاقت دی ہے اس کے مطابق آپ علم کے راستے پہ گامزن رہیں جتنا ٹائم ملتا ہے اپنی طاقت کے مطابق ولیس بالعلمی اور علم کے معاملے میں صبر کا مظاہرہ کریں مصیبتیں آئیں گی پریشانیاں آئیں گی تکالیف کا سامنا کرنا پڑے گا لیکن علم, علم کا راستہ آپ نے چھوڑنا نہیں ہے کسی دن آپ جانے لگیں گے ہو سکتا ہے بارش ہو رہی ہو سردی ہو گرمی ہو کو اور آپ کو نقصان ہو رہا ہو لیکن چونکہ یہ دین کا علم ہے یہ آپ سے قربانیاں مانگتا ہے اس لیے ڈٹے رہنا ہے ولا یمل اکتانا نہیں ہے تو ان نل انسان ادا فرق ملن اس جب انسان اکتا کا شکار ہوتا ہے پھر اسے تھکاوٹ ہونے لگتی ہے پھر وہ علم کی راہ چھوڑ بیٹھتا ہے غلطی اداکہ نہ مسابر لیکن جب انسان علم کے مقابلے میں علم کے معاملے میں استقامت دکھانے والا ہو ڈٹ جانے والا ہو فَإنَّهُ يَنَالُ أجر الصابرين تو اس کو دو اضر ملیں گے کتنے اضر ملیں گے ایک علم حاصل کرنے کا اجر اور ایک علم کی راہ میں صبر کرنے کا اجر کیونکہ شریعت نے علم لینے کا بھی حکم دیا ہے صبر کرنے کا بھی حکم دیا ہے کہتے ہیں سنیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے مخاطب ہو کر یہ کہہ رہے ہیں کون سے نبی سے آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے اور اس ایز سے جو ابھی بیان ہونے لگی ہے اس ایز سے پہلے واقعہ چل رہا ہے جناب نوح علیہ اسلام کا کہ انہوں نے اپنی امت کو تبلیغ کی بہت زیادہ کی صبح و شام کی پھر ان کی قوم پہ عذاب آنے لگا عذاب آنے سے پہلے اللہ کو کم سے کشتی بنانے لگے لوگ ان کا مذاق اڑانے لگے پھر طوفان آ گیا بیٹے کے لیے سفارش کرنے لگے دعائیں کرنے لگے اللہ نے سفارش ریجیکٹ کر دی اپنے نبی کی سفارش نبی کے بیٹے کے حق میں قبول نہیں کی پھر نوح علیہ السلام نے اللہ تعالی سے معافی مانگی معافی کس نے مانگی اللہ نے سفارشیں بھی نہیں مانی اور نور علیہ السلام کو معافی بھی مانگنا پڑی کہ میں نے وہ سفارش کی ہے جو نہیں کرنی چاہیے تھی تو سفارش میں مرضی کس کی چلتی ہے پھر اللہ کی انبیاء کلام علیہ السلام اسلام کی اللہ وہی سفارش مانتے ہیں وہی شفاعت مانتے ہیں جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہو ان کے بارے میں ہو جن کے بارے میں اللہ چاہے کسی اور کے بارے میں نو علیہ السلام شفاعت کریں بیٹے کے حق میں قبول نہیں ہوتی ابراہیم علیہ السلام رودے قیامت بخاری شیف کے حدیث ہے باپ کے حق میں شفات کریں گے اللہ قبول نہیں کرے گا ہمارے نبی علی اللہ اسلام نے اپنے چچا ابو طالب کے لیے شفاعت کی دعائیں کی بخاری شیف قرآن پاک دونوں میں ذکر موجود ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی شفاعت قبول نہیں کی بلکہ ساتھ یہ کہا گیا کہ آپ کے لیے جائید نہیں ہے کہ آئندہ ایسی دعا کریں ایسی شفات کریں۔ یہ سارا واقعہ نور علیہ السلام کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں تل کا من امبا غیبی یہ غیب کی چند باتیں ہیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں غیب کی چند باتیں ہیں یعنی ان کہ انبیاء کلام کو غیب کی چند باتیں تو بتائی جاتی ہیں لیکن غیب کا کل علم دے دیا جائے بالکل بھی نہیں اگر غیب کا کل علم نبیوں کو دے دیا جائے تو کیا اللہ اور نبی برابر نہیں ہو جائیں گے برابر ہو گئے نہیں ایسا نہیں ہے غیب کی کئی باتیں بتائی گئی ہیں اور غیب کی کئی باتیں مجھے اور آپ کو بھی معلوم ہو گئی ہیں آپ کے ذریعے معلوم آئیں کہ نہیں معلوم جنت دیکھی ہے آپ لوگ نہیں جنت پہ ایمان ہے تو یہ غیبی بات ہے جو آپ کو معلوم ہو گئی ہے جہنم دیکھی ہے لیکن جہنم ہے تو یہ بھی غیبی بات ہے جو آپ کو معلوم ہو چکی ہے قبر میں کئی لوگوں کو عذاب ہوتا ہے کبھی دیکھا آپ نے اپنی آنکھوں سے یہ بھی غیبی بات ہے جو آپ کو کوئی فرشتہ دیکھا آپ نے لیکن فرشتوں پہ ایمان ہے ایسے ہی ہے یہ سات آسمان اوپر دیکھے اوپر والے لیکن ایمان ہے ایسا ہے کہ نہیں ہے پرانے نبی دیکھے آپ نے ایمان ہے پل سراط ہوگا دیکھا ہے پل سراطے کو سر حساب کتاب کا منظر دیکھا آپ نے یہ ساری غیبی باتیں ہمیں معلوم ہوئی ہیں آپ کے ذریعے تو کیا آپ مجھے عالم الغیب کہہ سکتے ہیں یا میں آپ کو عالم الغیب کہہ سکتا ہوں نہیں یہ غیب کی چند باتیں ہی ہیں عالم الغیب وہ ہے جس سے کوئی بھی بات مخبی اور پوشیدہ نہیں ہے اور وہ ایک اللہ کی ذات ہے اللہ یا عالم و منفی سماوات غیبہ اللہ کہ آپ بتا دیں کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو عالم الغیب ہو نہ آسمان والوں میں کوئی نہ زمین والوں میں کوئی تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے سورہ سرہد میں کہ یہ غیب کی چند باتیں ہیں یہ یہ یہ اشارہ کدھر ہو رہا ہے نور علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے بتایا نا کہہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے اللہ نے کیا بتایا نور علیہ اسلام کا واقعہ ان کے بیٹے کا واقعہ طوفان کا واقعہ شفاعت کرنے کا واقعہ شفاعت ریجیکٹ ہونے کا واقعہ نور علیہ السلام کے معافی مانگنے کا واقعہ یہ پوری باتیں اللہ نے بتائی اس کے بعد اللہ کہہ رہے ہیں تل کا مین امبا یہ کیا یہ آپ تو بتائیں یہ اشارہ کدھر ہو رہا ہے یہ نو علیہ السلام سے متعلقہ باتیں یہ غیر کی چند باتیں ہیں نو ہی کا جو ہم آپ کی طرف وہی کر رہے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں انتا یہ باتیں آپ کو پہلے معلوم نہیں تھی ولا قوم کا نم قبل نہ یہ باتیں اس سے پہلے آپ کی قوم کو معلوم تھی اس لیے آپ صبر کیجیے اس لیے آپ کیا کیجیے اس کا کیا تعلق ہے نہیں صبر کیجیے صبر کا اچانک ذکر کہاں سے آ گیا سمجھ نہیں آ رہی آپ کی بات کی نو علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہوا ہے کہ کیسے کیسے انہیں تکالیف کا سامنا کرنا پڑا کتنا عرصہ وہ تبلیغ کرتے رہے توحید بیان کرتے رہے ان کی قوم انہیں تنگ کرتی رہی ان کا مذاق اڑاتی رہی لیکن انہوں نے کیا کیا سبر کیا اور کامیابی آخر میں کس کو ملی مزاق اڑانے والوں کو کہ نوح علیہ السلام کو ان پہ طفان آیا اللہ کا ذاب آیا غرط ہو گئے نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والے محفوظ رہے فاللہ تعالیٰ کہہ رہے یہ غیب کی چند باتیں ہیں جو ہم آپ کو بتا رہی ہیں نہ آپ کو معلوم کی اس سے پہلے نہ آپ کی قوم کو فصبر یا آپ سبر کیجئے جیسے نوح علیہ السلام نے سبر کیا اِنَّ الْعَاقِبَة آخری انجام اچھا انجام دل متقین ہمیشہ پرہیزگاروں کا ہوتا ہے درمیان میں کئی دفعہ اجمائشیں آتی ہیں ایمان والوں پہ مصیبتیں آتی ہیں متقین پرہیزگاروں پہ پر مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں لیکن آخری کامیابی کن کو ملتی ہے متقین کو پرہیزگاروں کو ملتی ہے تو بہرحال یہاں پہ کیا کہا گیا فسٹ بل صبر کیجیے کیا کہا گیا یعنی کہ یہ دین کے معاملے میں آپ صبر کیجئے توحید پہ ڈٹے رہیے توحید کا پیغام دیتے رہیے علم پھلاتے رہیے قرآن سناتے رہیے اور یہیں کتاب کے مولب طالب علم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ علم لے رہے ہیں اس راہ پہ ڈٹے رہیے اس راہ کو چھوڑنا آزمائشی آئیں گی پریشانیاں آئیں گی تکاریف آئیں گی ان کے خوف سے یہ حق کا راستہ چھوڑنا نہیں ہے کتاب کے مولب کہتے ہیں المرتا سے طالب علم کے آداب میں سے نوواں ادب احترام العلماء وتقدیرهم علماء کرام کا احترام کریں اور ان کی تعظیم کریں کہتے ہیں ان على طلبۃ العلم احترام العلماء وتقدیرهم طالب علموں پہ واجب ہے کہ علماء کرام کا احترام کریں اور ان کی تعظیم کریں وان تتصي صدورهم لما يحصلوا من اختلاف بین العلماء وغیرهم علماء کلام کے مابین اختلاف ہو جاتا ہے اس اختلاف کو دیکھ کر انہیں آپ تنقید کا نشانہ نہ بنائیں ان کے اختلاف کے لیے آپ کے سینے کشادہ رہنے چاہئے وَأَن يُقَابِلُوا هَادَا بِالْإِعْتَدَارِ عَمَّنْ عم سَلَكَ سَبِيلًا خَطَعًا فِي اَتْقَادِهِمْ آپ کے خیال میں اگر کسی عالم دین نے غلط راستے کا انتخاب کیا ہے غلط فتوا دیا ہے غلط رائے اختیار کی ہے تو آپ اسے اس معاملے میں معذور جانیں کیا جانیں یعنی کہ یہ نہ کہیں جان بوجھ کے کر رہا ہے یہ کہیں اس کو سمجھ نہیں آئی اس کو حدیث معلوم نہیں ہوگی اس کو ایت معلوم نہیں ہوگی اور اللہ کا شکر کریں کہ آپ کو معلوم ہو گئی ہے تو آپ اسے معذور جانیں لیکن یہ نہیں کہا کہ آپ اس کی غلطی پہ چل پڑیں اس کی غلطی کو اپنا لیں یہ نہیں ہے اس سے غلطی ہوئی ہے آپ نے اس کی غلطی نہیں اپنانی لیکن اس کے غلطی کرنے کی وجہ سے اسے گالیاں دینا اس کی بے کرنا اس کی توہین کرنا یہ بھی مناسب آپ یوں سمجھے کہ اس کو یہ حدیث معلوم نہیں ہوئی یا وہ حدیث سمجھ نہیں سکا اسے عید پتہ نہیں چل سکی یا وہ سمجھ نہیں سکا کیونکہ آخر وہ بھی انسان ہے جتنا بھی بڑا آلمی دین ہو جائے ہے انسان نقطہ تل جدا کتاب کے مولب کہتے ہیں کہ یہ بڑا ہی اہم پوائنٹ ہے یہ بڑا اہم نقطہ ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو دوسروں کی غلطیوں کی ٹو میں رہتے ہیں ان کی غلطیاں تلاش کرتے رہتے ہیں اس نے یہ بھی غلطی کی یہ بھی کی یہ بھی کی یہ بھی کی لنحا مالی صلاحی حق وا سے سم آتا ہوں پھر ان کی غلطیاں جمع کر کے کیا کرتے ہیں انہیں ان کی شہرت کو نقصان پہنچاتے ہیں ان کے حق میں وہ کچھ کرتے ہیں جو ان کے مقام کے شیا نشان نہیں ہوتا وحادہ من اکبر الاخطاء یہ بہت بڑی غلطی ہے واذا كان اغتیاب العام من الناس من كبائل الذنوب فان اغتیاب العالم اكبر و اكبر دیکھیں عام आदमी की आप गیبت کریں تو نیکی ہے کہ گناہ صغیرہ گناہ کے کبیرہ کبیرہ غیبت کرنا کون سا گناہ ہے کیونکہ جہلم کی آگ ملے جانے والا ہے غیبت کون سا گناہ ہے میرے بھائی یہ کبیرہ گناہ ہے تو کہہ رہے عام آدمی کی آپ غیبت کریں تو کبیرہ گناہ ہے عالم دین کی غیبت کریں گے تو یہ اس سے کہیں بڑا گناہ ہے کیوں کہتے ہیں لِأَنَّ رحم کیوں کیونکہ عالم دین کی جب آپ غیبت کریں گے تو اس کا نقصان صرف عالم دین کو نہیں ہوگا بلکہ اس علم کو بھی ہوگا جو اس کے پاس ہے لوگ اس سے علم نہیں لیں گے اب کیونکہ آپ نے اس کے خلاف کافی باتیں پھیلا دی ہیں آپ نے اسے بدنام کر دیا اپنے محلے میں اب لوگ اس کے پاس آتے نہیں ہیں اسے سے نفرت کرتے ہیں تو یہ نقصان صرف اس کی ذات کو نہیں ہوا اس علم کو بھی نقصان ہوا جو اس کے پاس موجود تھا لیکن یہ کن علماء کی بات ہو رہی علمائے حق کی علماء توحید کی رہے وہ علماء جو اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں لیکن توحید کی بجائے شرک پھیلا رہی ہیں کفر پھیلا رہی ہیں بدعات پھیلا رہی ہیں تو ان کی اختار اچھی طرح معاشرے میں ذکر کرنی چاہیے بتانی چاہیے تاکہ لوگ ان سے بچ جائیں ان سے دور رہیں کہتے ہیں لوگ جب کسی عالم دین سے نفرت کریں گے او سقط من اعینہم یا کوئی عالم دین لوگوں کی نگاہوں سے گر جائے گا تسقط کلمته ایدل تو اس کی بات میں کوئی وزن نہیں رہے گا اس کی بات پہ کوئی اعتبار نہیں کرے گا و اذا کان یقول الحق و یهدی الی اور جب وہ حق کہتا ہے حقیقتا رہنمائی کرتا ہے فین غیبت ھذا الرجل لہذا عالم تكون حائلا بين الناس وبين علمه الشرعي وهذا خطره كبير واظیم ابی عالم دین حق بیان کرے توحید بیان کرے حدیثیں بیان کرے جو بھی بیان کرے لوگ اس کی بات نہیں سنیں گے کیونکہ اپ اس کی غیبت کر چکے ہیں لوگوں کی نگاہوں میں وہ گر چکا ہے اس لیے یہ غیبت بڑی خطرناک ہے غیبت کہتے ہیں کسی حاجی صاحب عیسا غیبت کسے کہتے ہیں ہاں تو اس کو پھر چلی تو نہیں کہتے چلی اور چیز ہے غیبت اور چیز ہے چگلی کیا ہے میرے بھائی توجہ چاہتا ہوں آپ کی چگلی یہ ہے کہ میں نے کسی آدمی کے خلاف کوئی بات کی اور آپ نے یہ بات اس تک پہنچا دی کہ وہ آدمی آپ کے خلاف یہ باتیں کر رہا تھا یہ ہے فتنہ و فساد بپا کرنا دو بھائیوں کو آپس میں لڑانا ٹھیک ہے میری بھی غلطی ہے یہ نہیں کہ میں نے اچھا کام کیا ہے میں نے اس کی عدم کے غلط کیا ہے لیکن آپ مجھے سمجھائیں اس کو کیوں بتانے جا رہے ہیں اگر آپ اصلاح کرنے والے ہوتے آپ کی نیت اچھی ہوتی تو آپ مجھے سمجھاتے لیکن آپ اس کو بتانے جا رہے ہیں کیوں دل کھٹے ہو جائیں ان کی لڑائی شروع ہو جائے ان میں آگ لگ جائے فتنہ بپا ہو جائے تو یہ چگلی جو ہے بڑی خطرناک ہے ایک کی بات دوسرے تک پہنچانا یہ ہے چگلی ریبت کیا ہے ریبت وہ جو میں نے کیا ہے میں نے کیا کیا تھا ابھی مثال دی ہے کہ کوئی موجود نہیں تھا میں نے اس کے خلاف بات کی اور جو بات کی وہ جھوٹی تھی کہ سچی تھی سچی تھی اگر میں نے جھوٹی بات کی میں نے کہا یہ شراب پیتا ہے جبکہ وہ شراب نہیں پیتا یہ ہو گیا بہتان سب سے دیان سے توجہ ہوں آپ کی یہ کیا ہوگا عجی صاحب بہتان اور اگر یہ واقعی شراب پیتے ہیں لیکن میں نے ان کے شراب پینے کا تذکرہ ان کی عدم میں کیا ہے تو یہ میں نے غیبت کی ہے اور آپ نے یہ بات ان تک پہنچا دی وہ موجود نہیں تھے بات کی تھی آپ نے پہنچا دی تو آپ نے کیا کیا ہے آپ نے چلی آپ نے چلیمت تو میں نے کی ہے نہیں بات سمجھنے لگتا ہے دیکھیں ان کی عدم عدمگی میں میں نے کوئی بات کی ان کے خلاف تو یہ میں نے غیبت کی ہے وہ غیب تھے اور میں نے ان کے خلاف بات کی ہوگی غیبت غیب سے غیبت اور آپ نے نیکی کی, کی کیا نیکی کی کہ آپ نے ان کو بتا دیا کہ آپ کے خلاف یہ باتیں کر رہا تھا ہم نیکی سمجھتے ہیں اس کو یہ نیکی نہیں جرم ہے ایسا جرم فرمایا ایس چغلی کرنے والا آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا تو اب وہ کہتے ہیں یہ غیبت جو ہے اگر آپ کسی عالمی دین کی کریں گے تو اس کا نقصان کہیں زیادہ ہے اکولو کتاب کے مولب کہتے ہیں میں یہ کہتا ہوں آپ میں سے افضل لوگ یہاں توحید والے بیٹھے ہوئے ہیں مجھے امید یہی ہے کہ عام طور پہ یہاں کون بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کے محلے کا جو مولوی ہے جس کو آپ توحید والا سمجھتے ہیں اس کی غیبت آپ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں موللی صاحب بیٹھے نہیں ہوتے اور آپ مسجد میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے اس کے خلاف لگے ہوتے ہیں کبھی اس کی بیوی کے خلاف کبھی اس کی بیٹیوں کے خلاف کبھی اس کے بیٹوں کے خلاف تو یا سب یہ سب بھی نکی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے اور کہاں بیٹھ کے مسجد میں بیٹھ کے کہاں بیٹھ کے نیکی کی جاتی ہے جی اللہ کے گھر میں بیٹھ کے تو اللہ سے ڈری ان معاملات میں اس کا نقصان مولوی کو بعد میں ہوگا پہلے آپ کو ہوگا آپ کو کیا نقصان ہونا ہے آپ کی جو اولاد ہے وہ مولوی سے بزن ہو جائے گی مولوی کی بات نہیں مانے گی اور مولوی نے آپ کی اولاد کو سمجھانا تھا کہ آپ کے ابو ہیں ان کا احترام کیا کریں مولوی صاحب نے درس میں حدیثیں بتانی ہیں اب آپ کی اولاد اس کے درس میں جاتی نہیں جاتی بھی دھیان سے سنتی نہیں کہ مولوی تو ایسے ہی ہے تو یہ آپ نے سب سے پہلے کس کا نقصان کیا ہے؟ اپنا آپ کے بچے اس سے پڑھنے کے لیے نہیں جاتے اس کے پاس کیوں کیونکہ آپ نے اس کے خلاف اتنی باتیں کر دی ہیں کہ آپ کے بچے اس کے خلاف ہو چکے ہیں کتاب کے مؤلف کہتے ہیں اقولو میں کہتا ہوں ان هؤلاء ان على هؤلاء الشباب ان يحملوا ما يدري بين العلماء من الاختلاف على حسن النيه وعلى الاتهاد و يعذروهم فيما اخطوا فيه کتاب کے مؤلف کہتے ہیں میری یہ گزارش ہے کہ یہ نوجوان جو علماء کرام کے خلاف باتیں کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ علماء کرام کے مابین اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو یہ اسے حسن نیت پہ محمول کریں کس پہ محمول کریں کہ نیت اس کی بھی اچھی ہے اس کی بھی اچھی ہے یہ نہ کہیں اس کی نیت بری ہے یہ کہیں کہ قرآن کی آیت کی سمجھ نہیں آ رہی یہ نہ کہیں کہ نیت ہی بری ہے وہ بھی حق تک پہنچنا چاہتا ہے یہ بھی حق تک پہنچنا چاہتا ہے لیکن اس کو مسئلے کی سمجھ نہیں آ رہی وہتحادی آپ اسے اتحادی اختلاف پہ محمول کریں اور ایسے علماء کلام کو آپ معذور جانے ان چیزوں میں جن میں انہوں نے غلطیاں کی ہیں لیکن غلطیاں کی ہیں کہ نہیں کی وہ بتا رہے غلطیاں کی ہیں معصوم نہیں کہنا معصوم نبی علیہ السلام ہے وَلَا اَن مَا هم مَا انه خطا اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ ان علماء کلام سے گفتگو کریں جن علماء کرام کے بارے میں اپ سمجھتے ہیں کہ ان سے غلطی ہوئی ہے ان سے اپ ان مسائل میں گفتگو کریں جن مسائل میں اپ سمجھتے ہیں کہ ان سے غلطی ہوئی ہے اب کیا ہوگا لیبینن لہ حال الخطا منہم او من اللذین قالو انہم اخطؤ تب اپ کو پتہ چلے گا کہ غلطی پہ وہ عالم دین ہے یا غلطی پہ آپ ہیں جب اپ گفتگو کریں گے اس سے جب اپ کو وہ احادیث بتائے گا تب آپ کو احساس ہوگا کہ ہو سکتا ہے غلطی مجھ سے ہو رہی ہے لأن الانسان يتصور ان قول العالم خطا کہتے اس لیے کہ انسان کبھی کبھار یہ سمتا ہے کہ حق پہ وہ تھا میں غلطی بیٹا ونسان او بشر اور انسان ویسے بشر ہے اور اپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کل ابلی ادم خطا کہ انسان کا ہر بیٹا خطا کار ہر ایک سے غلطی ہوتی ہے کس غلطی ہوتی ہے ہر ایک انسان سے و خیر الخطائئ اور ان خطا کاروں میں سے بہترین وہ ہے جو غلطی کے بعد اللہ سے توبہ کر لیتی ہے. اما ان يفرح بزله العالم و خطائه ليشيعها بین الناس ففتح الفرقه فان هذا ليس من طريق السلف اگر کسی عالم دین سے غلطی ہو جائے اور آپ خوش ہو رہے ہیں واہ جی سے غلطی ہوئی ہے اور لوگوں میں پھیلا رہے ہیں اس کی غلطی کو تاکہ فرقه والیت بڑھ جائے اختلافات بڑھ جائیں تو یہ سلف صالحین کا طریقہ نہیں ہے یہ ہمارے صحابہ کرام تابعین تبع تابعین کا طریقہ نہیں ہے وقدا الک ايضا ما يحصي من اخطاء من آپ کا کتاب کے مؤلف نے آپ سے گفتگو کی تھی علماء علماء کرام کے بارے میں کن کے بارے میں وہ کہتے ہیں علماء کرام کی طرح حکمرانوں کے بارے میں بھی یاد رکھیں اب بات ان کے بارے میں ہونے لگی ہے حکمرانوں کے بارے میں کہ ان سے جو غلطیاں ہوتی ہیں لا يجوز لنا ان نتخذ ما يخطئون فيه سلما للقدح فيهم في فی كل شيء ولا تغاضى عما لهم من الحسنات حکمرانوں سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی ان چند غلطیوں کو آپ سیڑی بنا لیں کہ ہر مسئلے میں آپ ان پہ تنقید کر رہے ہیں تان و تشریح کر رہی ہیں لانتے بھیج رہے ہیں اور جو ان کی خوبیاں ہیں انہیں آپ نظر انداز کر رہے ہیں یہ کیا ہوا کتاب کے مولب کہتے ہیں آپ کے جو حکمران ہیں غلطیاں ان سے بھی ہوتی ہیں وہ بھی خطا کار ہیں وہ بھی معصوم نہیں ہے لیکن اب آپ میں انصاف ہونا چاہیے اگر کوئی ایک غلطی ہوئی ہے دو غلطیاں ہوئی ہیں تو دس ان کی نیکی ہیں وہ بھی ذکر کریں لیکن آپ صبح و شام ان کی غلطیاں لوگوں میں پھلاتے رہتے ہیں عام کرتے رہتے ہیں بد زنی کرتے رہتے ہیں لوگوں کے دلوں میں حکمران کے خلاف نفر ڈالتے رہتے ہیں حتیٰ کہ حکمران اور پبلک آپس میں لڑنا شروع ہو جاتی ہیں نقصان کس کو ہوتا ہے کافروں کو کہ مسلمانوں کو پھر مسلمانوں کو آپ سمتے ہیں آپ بڑی نیکی کر رہے ہیں کہتے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا اپنی کتاب میں اے ایمان والو للہ شهداء کہ تم اللہ کے لیے قائم ہونے والے بن جاؤ انصاف کے مطابق گواہی بن جاؤ گواہی دو انصاف کے مطابق حق بات کہولا اللہ تعالی کسی قوم کی دشمنی کسی قوم سے بغض و عداوت تمہیں اس بات پہ آمادہ نہ کر دے کہ تم اگلو انصاف سے کام نہ لو آج آپ آپ اپنے ملک کا حال دیکھ رہی جو جس پارٹی کا ہے اس کی ہر معاملے میں میتھ کر رہے ہیں اور جس کا مخالف ہے ہر معاملے میں ان کی مخالفت کر رہے ہیں حالانکہ کئی خوبیاں ان میں ہیں کئی خوبیاں ان میں ہیں کچھ غلطیاں ان میں ہیں کچھ غلطیاں ان, ان میں ہیں آپ اپنی پارٹی کی ہر برائی کا دفاع کیوں کرتی ہیں اور دوسروں کی خوبیوں کو بھی نظر انداز کیوں کرتی ہیں اس چیز کا کہتے ہیں خیال رکھنا چاہئے یہ انصاف سے کام لیں اگر آپ کے حکمران سے ایک دو غلطیاں ہوئی ہیں تو جو اس نے اچھے کام کی ہیں ان کا بھی تذکرہ کریں کہتے ہیں یعنی لا يحملکم بغد القوم على عدم العدل فالعدل واجب کسی قوم کی دشمنی آپ کو عدم انصافی پہ نہ اُبھالے بلکہ انصاف کرنا واجب ہے وَلَا يَحِلُّ لِلْإِنسَانِ اَنْ يَأْخُدَ ذَلَّاتِ اَحَد من ابل ہم اوغم فیوسی آحابیناس کہتے ہیں کسی انسان کے لیے یہ جائید نہیں ہے کہ کسی عالم دین اور کسی حکمران کی غلطیاں جمع کر لے ایک جگہ اور پھر لوگوں میں پھلانی شروع کر دے سمسکت انحسنات اور اس ان کی خوبیوں سے خم... کو ذکر نہ کرے ان کے معاملے میں خاموش یہ کوئی انصاف کا کام نہیں ہے یہ انصاف کا کام نہیں ہے اگر حکمران اگر عالم دین کی ذاتی غلطیاں ہیں غلطیاں کون سی جی ہیں آخر وہ بھی انسان ہے کوئی غلطی کر بیٹھا ایسی غلطیاں پبلک میں پھلانا یہ درست نہیں ہے لیکن اگر عالم دین سے دین کے بارے میں غلطی ہوئی ہے کس کے بارے میں تو اچھے انداز سے پبلک کو آگاہ کریں تاکہ وہ اس عالم دین کی یہ بات نہ مانیں عالم دین نے عقیدہ کہیں غلط بیان کیا ہے کہیں بت بیان کر دی ہے تو یہ بیان کرنا ضروری ہے لیکن کس انداز میں اچھے انداز میں گالیاں دیے بغیر لانتیں بھیجے بغیر کہتے ہیں وقسی کا اس چیز کو آپ اپنے اوپر لے لیں حسنا صابق لہ آدت تذنا تمن علی اگر کوئی آدمی آپ کے اوپر مسلط ہو جائے آپ کا نگران بن جائے آپ کا بڑا بن جائے اور آپ کی غلطیاں آپ کی برائیاں پبلک میں عام کرنے شروع کر دے اور آپ کی نیکیوں کو ذکر نہ کرے انہیں چھپائے تو آپ کیا کہیں گے کہ میرے اوپر زیادتی کر رہے کہیں گے کہ نہیں کہیں گے کیوں جاجی صاحب اس کو کہیں گے کہ نہیں زیادتی کر رہا ہے میرے ساتھ کہتے ہیں اگر آپ اس کو اپنے بارے میں زیادتی سمجھتے ہیں تو دوسروں کے بارے میں بھی اس عادت کو کیا سمجھیں زیادتی سمجھیں اور کہتے ہیں جیسا کہ میں نے اشارہ کیا ہے علاج کیا ہے ان غلطیوں کا جن کو آپ غلطی سمجھتے ہیں کہ آپ اس عالم دین سے اس حکمران سے رابطہ کریں جس کے بارے میں آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس نے غلطی کی ہے اس سے بحث و مباحثہ کریں اور بحث و مباحثہ کے بعد پتا چلے گا کس کا موقف ٹھیک تھا کس کا موقف غلط تھا حکمرانوں کے تعلق سے بھی میرے بھائی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جنہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں جب آپ ان سے لہدگی میں ملیں گے تو آپ کی رائے تبدیل ہو جائے گی کیونکہ وہ حکمران پبلک کے سامنے اپنی مجبوریاں نہیں بتا سکتا وہ نہیں بتا سکتا کہ میں نے یہ کام کیوں کیا ہے اس میں کیا مسلط ہے تو اس لیے آپ کو کئی اسباب کا علم نہیں ہوتا آپ تنقید کر رہے ہوتے ہیں آپ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ بھی ایجنٹ کافروں کا وہ بھی ایجنٹ ہے کافروں کا لیکن جب آپ کی لہدگی میں ملاقات ہوتی ہے تب آپ کو پتا چلتا ہے کہ جو اس نے کیا اسی میں خیر تھی کہتے ہیں فکم انسان ان بادل مناقشا ثواب کتنے انسان ہیں جو بحث و مباحثہ کے بعد اپنے قول سے رجوع کر لیتے ہیں اور پھر وہ درست موقف پہ آ جاتے ہیں جب بحث و مباصہ ہوتا ہے تو کتنے لوگ ہیں اپنا پرانا موقف تبدیل کر لیتے ہیں اجی صاحب آپ کی تو جو پانی کی طرف ہے میری آپ کی طرف ہے کتاب کے مطلب کہہ رہے بحث و مباحثے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کتنے لوگ ہیں جو بحث و مباحثہ کے بعد اپنی رائے چھوڑ دیتے ہیں اور درست رائے اپنا لیتے ہیں اور کتنے انسان ہیں جو جو و مباسہ کے بعد پتا چلتا ہے کہ ان کا قول جو تھا وہ چھیک تھا اور آپ کا قول غلط تھا اور کا نبی علی فرماتے ہیں المن الکمنی کل بنیاد کے شدھ و باد و بادہ مومن مومن کے لیے ایک بلڈنگ کی طرح ہے ایک دیوار کی طرح ہے مومن مومن کے لیے کس کی طرح ہے ایک ایک دیوار کی طرح ایک بلڈنگ کی طرح ہے دیوار کی ہر اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے جوڑتی ہے یا کمزور کرتی ہے مضبوط کرتی ہے تو ہر مسلمان کو چاہیے دوسرے مسلمان کو مضبوط کرے تو اس طرح کر کے اتحاد قہم ہوگا اگر ہم ہر مسلمان دیوار کی اینٹ کی طرح بن جائے تو پھر اتحاد قہم ہوگا اور اگر ہر اینٹ دوسری اینٹ کو کھینچے تو پھر دیوار جو ہے گر پڑے گی کمزور ہو جائے گی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا جو یہ چاہتا ہے کہ اسے جہنم کی آگ سے دور کر دیا جائے جنت میں داخلہ مل جائے تو اسے اس حالت میں موت آنی چاہیے کہ وہ اللہ پہ ایمان رکھتا ہو آخرت پہ ایمان رکھتا ہو اور لوگوں کے ساتھ وہی رویہ اپنائے جو وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کے ساتھ سلوک کریں یہ عدل ہے یہ سقامت ہے کتاب کے مولب کہتے ہیں علم کے آداب میں سے دسواں ادب یہ کافی طویل ہے میرے خیال ہے آج میں آپ کے سوالوں کی طرف آتا ہوں یہ سلسلہ پھر جاری و ساری رکھیں گے انشاءاللہ